اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا جسنی حکمت سے بنا ہر چیز بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی